یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے دسویں نقطے میں جاری ہے اس نقطے میں استاد محترم سلطنت عثمانیہ اور عثمانی سلاطین کا تذکرہ فرما رہے ہیں آج انشاء اللہ تعالی سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کی اس وسیعت کا تذکرہ کیا جائے گا جو انہوں نے اپنے بیٹے کے نام کی سلطان محمد رحمہ اللہ تعالی نے یہ وسیع اس وقت لکھوائی جب وہ بستر مرگ پر تھے جب وہ سفر آخرت پر روانہ ہو رہے تھے اس وسیعت کو ان کی زندگی کا منحج اخلاق و کردار اور نظریات کی بالکل سچی تعبیر کہا جا سکتا ہے ان کے بعد آنے والے ان کے تمام جانشین ہمیشہ اس وسیعت کی پیروی کرتے رہے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کی اپنے بیٹے کے نام جو وسیعت ہے اس کی ابتدا یوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں لیکن اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں کیونکہ میں تم جیسا جانشین چھوڑ کر جا رہا ہوں بیٹا عادل نیک اور رحم دل بن جا بغیر کسی تفریق کے رعایا پر اپنی حمایت کا دامن پھیلا دے دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے سرگرم عمل ہو جا اور زمین پر بادشاہی کرنے والوں پر یہ بات فرض ہے یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کریں دینی امور کی انجام دہی کو ہر چیز پر مقدم رکھ ایسے لوگوں کی خدمات حاصل نہ کر جو دینی امور میں دلچسپی نہیں لیتے گناہوں سے نہیں بچتے اور فحاشی میں پڑے رہتے ہیں نئے نئے فساد پیدا کرنے والے کاموں سے دور رہ اور ان لوگوں سے الگ رہ جو تجھے اس کام پر ابھارے جو فتنے اور فساد وغیرہ کی طرف تجھے ابھارے ان لوگوں سے دور رہا کر جہاد کر کے اپنے ملک کی حدود کو وسیع کر یا آج کل جو جمہوریت کے بچے جمہورے آئے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آج کل کا جو نیا عالمی قانون ہے اس کے مطابق دوسرے ملکوں پر چڑھائی کرنا ناجائز ہے یہ صریح اسلامی احکامات کے خلاف ورزی ہے اسلامی احکامات ہمیں یہ کہتے ہیں قاتر القفار جو آپ کے آس پاس پڑوس میں رہنے والے لوگ ہیں کفار ان کے خلاف قتال کیجئے ہاں معاہدہ کرنے کی گنجائش ہے ہاں ایک محدود مدت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے اقدامات کی شریعت میں گنجائش ہے کہ آپ اپنے پڑوس پر حملہ نہ کریں اور اپنے پڑوس کو آپ حملے نہ کرنے کی یقین دہانی کرائیں جیسے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کی حالیہ سیاست ہے لیکن اسے باقاعدہ شرعی قانون بنا لینا کہ پڑوسی ممالک پر حملہ کرنا جائز نہیں ہے یہ سریحن گمراہی ہے اور شریعت کی خلاف ورزی ہے اور الحمد اسلامی امارت نے شریعت کی ایسی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے کہ معترزین ان پر اعتراضات کریں کہ آپ پڑوس ممالک پر حملے نہیں کریں گے تو جہاد کیسے جاری رہے گا میرے بھائی جہاد جاری رہے گا انشاءاللہ جہاد جاری رکھنے کے بھی اپنے اصول ضوابط قواعد اور شرائط ہوتے ہیں اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کافر ممالک کو اسلام کی دعوت دے کافر قوموں کو اسلام کی دعوت دے یا ان سے جزیہ طلب کرے یا ان کے خلاف قتال کرے لیکن ان سب کے لیے طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے اب یہ لٹی پٹی عمارت اسلامیہ بکھری ہوئی ایک اسلامی حکومت جو ابھی تک نومولود ہے جس حکومت کی نہ کوئی تجارت ہے نہ زراعت ہے نہ اقتصاد ہے نا معیشت ہے خالص توکل پر قائم ہونے والی ایک اسلامی حکومت ہے اس سے اتنے زیادہ مطالبات کرنے کے بجائے ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے خدمت کریں ہمت کریں تاکہ عمارت اسلامیہ مضبوط ہو اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اسلامی حکومت آگے بڑھتی ہے اور اپنے دشمنوں سے نمٹتی ہے وسیعت کو بیان کرتے ہیں جہاد کر کے اپنے ملک کی حدود کو وسیع کر یعنی جہاد کر کے اپنے ملک کی حدود کو پھیلا بیت المال کی رقم کو بکھرنے سے بچا اس بات سے بچ کے تیرا ہاتھ اپنی رعایا کے کسی شخص کے مال کی طرف بڑھے مگر جس کا حق اسلام نے دیا ہے یعنی عوام سے پیسے لینا یہ حکمرانوں کے لیے جائز نہیں ہے البتہ وہ حقوق جو کہ جائز ہیں زکوٰۃ عشر خراج جزیہ اور راستوں کی تعمیر و ترقی کے لیے پل وغیرہ بنانے کے لیے ہر آنے جانے والی گاڑیوں سے ایک مخصوص مقدار میں کچھ پیسے متعین کر دیے جائیں جس میں ظلم نہ ہو تجاوز نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ اللہ ضرورت مندوں کو ان کی خوراک کی ضمانت فراہم کر اللہ اکبر یہ بادشاہ کیسے حساس طبیعت والے ہوا کرتے تھے کہ ضرورت مندوں کو کھانا پینا خوراک میں کوئی مصیبت اور پریشانی نہ ہو اللہ اکبر ضرورت مندوں کو ان کی خوراک کی ضمانت فراہم کر یعنی ان کو ضرور ان کا کھانا پینا میسر ہونا چاہیے اور مستحقین کی عزت کر ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو خیرات دے رہے ہیں اور تھپڑ بھی مارے جا رہے ہیں گالم گلوچ ہو رہی ہے نہیں ان کی عزت بھی کرنی چاہیے انسان کی ایک عزت ہوتی ہے غربت کی وجہ سے انسان کی عزت کو کچلنا انسان کی عزت کو مسلنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے جیسے کہ ہمارے یہاں کے حکمران ہیں کہ یہ غربت کے خاتمے کے نام پر غریبوں کا خاتمہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ فرما کر ہمیں ایک صاف سچی اور سچی اور اچھی اسلامی حکومت عطا فرمائے آمین کہہ دیجئے گا سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کی وسیعت کی عبارت جاری ہے چونکہ علما سلطنت کے اندر جسم میں روح کی حیثیت رکھتے ہیں اس لیے ان کی تعظیم کر اور ان کی حوصلہ افزائی کر جب کسی عالم کے بارے میں تجھے اطلاع ملے کہ کسی دوسرے شہر میں ہے تو اسے اپنے پاس لے آ اور مال کے ذریعے اس کی عزت افزائی کر لوگ علماء سے بہت شکایتیں کرتے ہیں کہ کام نہیں کرتے کام نہیں کرتے بھائی ان کو سہولیات بھی فراہم کی جائے نا ہمارے ایسے بہت سارے دوست ہیں جو کہ بہت باصلاحیت ہیں مستعد ہیں با اخلاق ہیں با کردار ہیں ہم کبھی کبھار انہیں یہ کہتے ہیں کہ فلان کتاب ہے اس کا ترجمہ کر دیجئے تو وہ بیچارے کہتے ہیں کہ نہ میرے گھر میں شمسی ہے یعنی سولر اور نہ ہی بیٹری ہے رات کو مشکل سے روشنی کی کوئی صورت بنا لیتے ہیں نہ ہی کمپیوٹر ہے اللہ اکبر رونے کے سوا ہم کیا کر سکتے ہیں اور کھونے کے سوا ہم کیا کر سکتے ہیں امت اسلامیہ پر اللہ رحم فرمائے امت اسلامیہ کے مالداروں پر اللہ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں خیر کے کاموں میں وہ مال و دولت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے اسے صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے لوگوں کو اس کی توقعات تو بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ ہمارے یہاں امام ابن تیمیہ امام غزالی اور دوسرے بڑے بڑے اکابرین کیوں نہیں پیدا ہوتے لیکن اس طرف توجہ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے کہ ان بیچاروں کی معاشی حالت مالی حالت کو ذرا بہتر بنایا جائے تاکہ یہ کام تو کرے نا ایسے بہت سارے دوستوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ بہت باصلاحیت ہیں استعداد و لیاقت کے حامل ہیں لیکن وہ مزدوری کرتے ہیں آخر اپنے بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے نا اپنے گھر والوں کے لیے خرچہ پانی کہیں نہ کہیں سے مہیا کرنا ہے میں یہاں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہاں ایک ہاتھ سے آپ چائے کا پیالہ تو پکڑ سکتے ہیں لیکن تالی نہیں بجا سکتے یعنی آپ اپنے کام تو نمٹا سکتے ہیں لیکن امت کے کام جو ہیں ایک ہاتھ سے نہیں نمٹتے تو اس لیے ہمارے ساتھیوں کو چاہیے اور یہ ان کی دینی ملی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ علماء کرام کا خیال کریں خصوصاً وہ علماء کرام جو کہ راہ جہاد میں نکل پڑے ہیں دیار ہجرت میں زندگی گزار رہے ہیں نہ ان کی کوئی تجارت ہے نہ زراعت ہے نہ دکان ہے نہ ہی اور کسی قسم کا معاشی ذریعہ ہے ان علماء کا خیال کرنا بہت بہت بہت ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ اپنی وصیت میں فرماتے ہیں خبردار خبردار تجھے دولت اور لشکر دھوکے میں مبتلا نہ کر دے اہل شریعت کو اپنے دروازے سے دور کرنے سے بچ یعنی علما کو اپنے دروازے سے دور مت کرنا ایسے اعمال سے پرہیز کر جن سے شرعی احکام کی مخالفت لازم آتی ہو دین ہمارا مقصود ہے اور ہدایت ہمارا طریقہ کار ہے اسی سے ہمیں کامیابی نصیب ہوئی ہے کتنی اچھی اور خوبصورت باتیں ہیں اور یہ خوبصورت اس لیے بھی ہیں کہ ان باتوں کو لکھنے اور کرنے والے نے خود ان پر عمل بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام آتا فرمائے محمد فاتح رحمہ اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے نصیحت حاصل کر میں اس ملک میں آیا تو یہ ایک چھوٹی چونٹی کی مانند تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بڑی بڑی نعمتیں آتا فرمائیں میرے مسلک پر کاربند ہو یعنی میرے طریقے کو اختیار کر میری پیروی کر اس دین کی عزت افزائی کے لیے کام کر مسلمانوں کی عزت و توقیر کے لیے کوشش کر بیت المال کو عیش و عشرت اور کھیل کود میں نہ اڑا دے ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کر کیونکہ کہ یہی چیز ملکی دولت یعنی بیت المال کی بربادی کا سب سے بڑا سبب ہے اللہ اکبر اس وصیت کو جب بھی میں پڑھتا ہوں اور کئی بار پڑھ چکا ہوں الحمد تو دل بھی روتا ہے آنکھیں بھی روتی ہیں اور ایک سوچ میں غرق ہو جاتا ہوں کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے جنہوں نے اپنے عمل سے اپنی باتوں کی تصدیق کی جن کے قول فیل میں تضاد نہیں تھا ان کے اعمال و اقوال ایک جیسے تھے سبحان اللہ کیسے پیارے لوگ تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دیں اگر آپ حضرات اجازت دیں تو اس وسیعت کی تفصیل بھی کریں گے اور اگر آپ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نہیں محمد فاتح رحمہ اللہ کا تذکرہ بہت طویل اور دراز ہو چکا ہے اب دوسرے سلاطین کا تذکرہ شروع کریں تو یہ بھی ٹھیک ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال و اقوال کو ایک جیسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے اقوال اعمال افعال اور احوال کو درست فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے وصل اللہ تعالی علی خیر محمد آلہ ان لا الہ الا انت الیک والسلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ